الحمد للہ الب العالمين ولاقبۃ للمتقين و والسلام وسلام و علا سید المبیا و المسلیم قاللہ تعلیٰ و تبارہ قافِ القرآن والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن ان صد اللہ مولانظ رسول نبی الکریم الرف الرحیم اللہ قلوب ناب القرآن و ضعی الخلا کا نابل قرآن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 زمہجوری برامت جانے عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم ناخر رحمت للعالمین زمہروما چرا فارغ نشین برو آو سراز گردے یمانی کی روے تو صبح زندگانی ادی میں طائف نالین پاک کو شراق از رشتہ اے جاہائے ماکو چه باشد گد کو نی سویب نگاہ ہمیشہ گرنا باشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے نگاہے یا حبیب اللہ نگاہے پیا گرنا باشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے صد ہزاران جبریل اندر بشر بہر حق سوئے غریبا یک نظر یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا انہی فی بہر غم مغرقن فضیدی صاح النا اشکالانہ یا صاحب الجمال و یا سید البشا من وچ حکل لقد لق نور الکمل لا یم کے نسنا کما کانا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جللہ مجت الکریم کے لیے جو فالک کائنات بھی ہے اور مالک کے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امام رسول مختصم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں عرادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ گناہ اور ان کے اثرات کے عنوان سے کچھ گفتگو آج کس نشست میں آپ کے گوش گزار کرنی ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کل الحق جاری فرمائے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تجتنگ کبائر ما ہو نہ ان کفرن کم سیات کم بند کو کریما اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو جن سے منع کیا گیا ہے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ پہ داخل کریں گے انسان کی فطرت میں اچھائی اور برائی دونوں رکھی گئی ہے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے تین طرح کی مخلوقیں پیدا کی ایک مخلوق وہ ہے جس کو عقل کا چراغ دیا گیا ہے لیکن شہوات نہیں دی گئی دوسری مخلوق ہے اس کو شہوتیں دی گئی ہیں لیکن چراغ عقل ان کے پاس نہیں ہے اور تیسری مخلوق جس کو چراغ عقل بھی دیا گیا اور شہوات کی آزمائشوں میں بھی مبتلا کیا گیا فرمایا جن کو محض عقل دی گئی ہے شہوات نہیں دی گئی وہ فرشتے ہیں اور جن کو محض شہوات دی گئی ہیں عقل نہیں دی گئی وہ بہائم ہیں چوپائے ہیں اور جس کو شہوات بھی دی گئی ہیں اور چراغ عقل بھی دیا گیا ہے وہ حضرت انسان ہے ایک طرف اس کو خیر کا راستہ دکھایا گیا دوسری طرف شر کے لیے بھی اس کے اندر طاقت موجود ہے اور اس کا رجحان اس سمت بھی ہوتا ہے لیکن اس کو بتا دیا کہ یہ خیر کا راستہ ہے یہ شر کا راستہ ہے اس راستے پہ چلے گا تھوڑی سی مشکل تو ہے لیکن نتیجہ بڑا خوبصورت ہے اور اس راستے میں بظاہر تجھے آسانی اور سہولتیں نظر آئیں گی لیکن اس کا نتیجہ بڑا بیانک ہے حضور علیہ السلام نے شاد فرمایا ہوجے بتل جنہ بال مکارے وہ ہوجے نار بشہواد جنت مشکل کے پردوں میں لپیٹ کے رکھی گئی ہے اور جہنم شہوتوں کے پردے میں لپیٹ کے رکھی گئی ہے انسان سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں رکھا گیا دونوں چیزوں سے بتا دیجیے یہ خیر کا راستہ ہے یہ شر کا راستہ ہے اس کے نتیجے یہ ہیں اس کے نتائج یہ ہیں اس کو دونوں راہیں بتا دی انا ہدع نا سبیلا اما شاہ اما کپورا اللہ فرماتا ہم نے دونوں راہیں اس کو بتا دی اور اب اس کو اختیار دے ہے کہ یہ حق کے راہ پہ چلتا ہے یا باطل کے راستے کو اختیار کرتا ہے اگر یہ سیدھی راہ پہ گامزن ہوگا تو نتائج اس کو پہلے بتا دیے جنت کا تذکرہ قرآن مجید میں کھول کھول کے رکھا گیا اور جہنم کے عذابوں کا تذکرہ بھی تفصیل سے بیان کیا گیا کوئی شے مخفی نہیں ہے اس کو ترغیب بھی دی گئی ہے اس کو ترغیب بھی کی گئی ہے اس کو ڈرایا بھی گیا ہے اس کو خوشخبری بھی دی گئی ہے بشارت بھی ہے اور تنظیر بھی ہے دونوں چیزیں اس کے سامنے ہیں اور یہ نبیوں کا منصب ہے کہ وہ مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں خوشخبری بھی سناتے ہیں ڈر بھی سناتے ہیں اب انسان کے سامنے سب کچھ ہے کھلی کتاب کی طرح وہ کتاب رحمت قرآن مجید کھولے تو کوئی امر مخفی نہیں ہے ہر شے اس کے سامنے رکھ دی گئی الگ بات ہے یہ آنکھیں مون کر کے گزر جائے اور اس کتاب رحمت سے بے اتنائی بنتے ہر شے کھول کھول کے بیان کر دی گئی ہے لیکن پھر بھی انسان کی فطرت کے اندر چونکہ برائی کی طرف بھی ایک کشش موجود ہے شہباد بھی اس کے اندر موجود ہیں سفلی جذبات بھی موجود ہیں تو اس سے گناہ کا سرزد ہونا ممکن ہے لیکن میرا رب کہتا ہے اگر تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو پلٹ آؤ میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے اگر گناہ سرزد ہو گیا ہے تو توبہ کا دروازہ بند تو نہیں ہوا سورج بھی مغرب سے طلوع تو نہیں ہوا تم پلٹ آؤ تم معذرت کرو تم آنسو بہا دو میں تمہیں اس طرح کر دوں گا جس طرح تم نے کوئی گنا کیا ہوا ہی نہیں جو کبیرہ گناہ ہیں ان پہ توبہ واجب ہے اور جو سخیرہ گناہ ہیں وہ وزو سے جڑتے رہتے ہیں وہ نماز سے جڑتے رہتے ہیں وہ روزے اور دیگر اعمال سے ثقاعر خود بہت جڑتے رہتے ہیں توبہ نہ بھی کرے تو سغیرہ گنا مٹتے رہتے ہیں اور جو کبائر ہیں ان سے توبہ کرنے کا حکم ہے اور اللہ فرماتا ہے اگر تم کبائر سے توبہ کرو گے قبائل سے اجتناب کرو گے تو تمہارے دوسرے گنا میں ویسے ہی معاف فرما دوں گا تو اللہ تعالی جل شاہ کے رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے اگر گناہ ہو جائے تو فوراً حسن ہے نابینا کہ میں نے ساری زندگی غیر محرم کو نہیں دیکھا تو بتائیے اس نابینے کا کمال ہوگا وہ کہے آج تک میں کبھی سینما گھر نہیں گیا اور میں نے کبھی کسی تصویر کو بھی نہیں دیکھا تو یہ نابینا کا کمال نہیں ہوگا کمال تو اس کا ہے کہ جس کی آنکھوں میں نور ہے اور شباب کی بجلیاں ہیں اور حسن اس کے سامنے پیچھا چلا جا رہا ہے اور وہ ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا کمال تو اس مرغابی کا ہے جو پانی میں ہوتے بھی لگاتی ہے اور اپنے پروں کو گیلا بھی نہیں ہونے دیتی تو کمال اس انسان کا ہے کہ جس کو شہابتوں اور عقل دونوں سے نوازا گیا ہے لیکن وہ عقل کے چراغ کی روشنی میں چلتا ہے اور اپنے رب کا قرب پاتا ہے لیکن پھر بھی چونکہ اس کے اندر دوسری جہد بھی ہے کبھی گناہ سازد ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کر دے اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا سلطان محمود غز نبی سے بڑا پیار کرتا تھا جو باقی وزارا اور مشیر تھے وہ جلتے تھے حسد کی آگ میں کہ بادشاہ نے کون سی خوبی اس میں دیکھ لی ہے کہ سب سے زیادہ اسے ترجیح بادشاہ کبھی کبال کوئی ایسا کام کرتا جس سے لوگوں پر حضرت ایاز کا واضح ہوتا۔ ایک دن بادشاہ نے ایک تالاب کے کنارے کھڑا تھا وزارہ اور مشیر بھی تھے ایک قیمتی موتیوں کی ڈبیا سے موتی نکالے اور اس تالاب میں پھینک دیے اور جتنے بھی وہ تھے ان کو کہا کہ ان موتیوں کو نکال کے لاؤ اور سنو تمہارا لباس اور تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے عجیب کہ سا حکم ہے موتی بھی تیسے اٹھا کر کے لانے ہیں اور بدن اور کپڑے بھی نہ بھیگے یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو حکم ہی ایسا جس کی تعمیل نہیں ہو سکتی ایاز نے فورن چھلانگ لگائی اور تیسے موتی نکالے ہتھیلی پہ رکھے بادشاہ کے سامنے پیش کر دی بدن نچڑ رہا تھا کپڑے سے کہا نے کپڑے اور یہ ہوا تو ہاتھ جوڑ دیے بادشاہ سلامت دو حکم تھے ایک حکم تھا موتی نکالنے دوسرا حکم تھا لباس نہیں بھیگنا چاہیے میں نے ایک تو پورا کر دیا ہے دوسرے میں غلطی ہو گئی ہے میں معافی چاہتا ہوں تو بات یہ ہے کہ انسان جہاں نیکیوں کے موتی لا سکتا ہے وہ پیش کر دے اور جہاں غلطی ہو جائے بشر ہے وہاں ہاتھ جوڑ دے مالک یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو مالک اتنا کریم ہے کہ جب بندہ اس کے حضور اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم بلا لہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے کبھی گناہ کیا ہوا نہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہ ما تو اس معیل سے بچیں کوشش کریں سغائر زندگی میں سرزد ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ ان سے بھی معافی تا فرمانے والا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور شعوری طور پہ کسی گناہ کا ارتقاب نہ کریں اور اگر کبھی گنا سرزد ہو جائے تو پھر معذرت کر لیں میرے حضور قبل عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ مظم آپ فرماتے ہیں دلوں میں بری نہیں نہ نیتوں بری میں گناہ میں تو ہو جاندے دے لاچاریاں یعنی میرا دل برا نہیں میری نیت بھی خراب نہیں ہے لیکن لاچاری میں مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتے تو لاچاری میں جب گناہ سرزد ہو جائیں تو بندہ معذرت کر لے اللہ پچھلے گناہوں سے در گزر فرماتا ہے جو ہیں صغیرہ گناہ جنہیں کہا جاتا ہے ان کی تعداد تو بہت ساری ہے جو کبیرہ گناہ ہے اس کے بارے میں امت کے مشاہیر کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ کبیرا گنا صرف سات ہیں اور وہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا سات ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچوں ان میں سود زنا چوری اور اس کبیر کے گنا والدین کی نافرمانی جنگ سے بھاگنا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو کبیرا گناہ ہیں ان کی تعداد ستر ہے حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر چار سو سڑسٹھ گنا گنوائے ہیں جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ قبیرہ قبیر ہے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے جو قبائر کی فیرست بتائی ہے وہ سات سو گناہ بارال جس گناہ پر وعید ہو جس گناہ پر حد ہو جس گناہ پر جہنم کی سزا کا تذکرہ ہو جس گناہ پر نبی علیہ السلام یا پچھلے نبیوں یا فرشتوں کی لانت ہو علماء نے ذابطہ بیان کیا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کہلائیں گے تو کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے فرماتے ہیں کہ جو صغیرہ گناہ ہے جب اس کا تقرار کیا جائے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا کبیرہ ہو جاتا ہے اور کبیرہ گناہ پر جب توبہ کی جائے تو وہ کبیرہ کیا صغیرہ بھی نہیں رہتا تو یہ ہے کہ اگر انسان گنا کو ہلکا جانے تو وہ ہلکا نہیں ہوتا ہے بلکہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جب بندہ گنا کو ہلکا جانتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہوتا ہے اور جب بندہ چھوٹے گناہ کو بھی بڑا جانتا ہے کہ مجھ سے بڑا گناہ سزرد ہو گیا تو وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے یہ اللہ تعالی جل شاہ کی کرم نوازیوں کا دور ہے جو مومن پہ برستا ہے بلکہ مومن کی شان بیان کی گئی ہے کہ جب اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح اوت پہاڑ کے نیچے آ گیا اور اب اس کے اوپر گر جائے گا اسے کچل دے گا اور منافق کی حالت یہ ہے کہ جب اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ میرے جسم پہ مکی بیٹھی تھی اور میں نے ہلکے سے اشارے سے اس کو اڑا دیا جتنی تکلیف اس کو مکھی کے بیٹھنے کی ہوتی ہے اتنی تکلیف اس کو گناہ کی ہوتی ہے لیکن جو مومن ہوتا ہے صالح ہوتا ہے اس کو ایسے لگتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے اور سچی بات ہے کہ جس کی چادر سفید ہوگی اس کے اوپر ایک بھی لگے گا تو تکلیف ہوگی اور جس کی ساری چادر گندی ہوگی کوئی ایک نیا دبا لگ جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو جو متقی ہے اور مومن ہے اس کے ضمیر کی چادر باطن کی چادر ستھری ہوتی ہے تو وہ معمولی داغ بھی برداشت نہیں کرتا اور جو منافق ہوتا ہے اس کی چادر میلی ہوتی ہے داگ پہ داگ بھی لگتے رہیں اسے سے پرواہ نہیں ہوتی ہے جو بزرگ ہیں ہمارے اگر ہم ان کے حالات پڑھیں تو انہوں نے اس حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ گناہ کے اثرات کتنے ہوتے ہیں اللہ اکبر حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا تنگال اور قریب آدمی تو میں نے اس کو کہا اور اس کی غربت پر اور اس کی جو ہے وہ قسم کلسی پر میں نے تانا دے دیا فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو چالیس سال گزر گئے چالیس سال کے بعد میں خود اس مصیبت میں پھنس گیا اور میں خود مقروض ہو گیا اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے کسی کو تانا دیا تھا اور ایک بزرگ ہیں فرماتے ہیں میں ایک دن جا رہا تھا نماز جمعہ پڑھنے کے لیے تو میرے جوتے چوری ہو گئے تو तो پھر میں نے سوچا کہ یہ تکلیف مجھے کیوں پہنچی ہے تو وہ کہتے میں نے سوچا کہ آج جو نماز جمعہ پڑنے کے لیے میں آیا ہوں تو میں نے سنت غسل نہیں کیا اس سنت غسل نہ کرنے کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی یعنی ہمارے بزرگ ان چیزوں کا بھی لحاظ اور خیال رکھتے تھے ایک بزرگ کہتے میں مسجد میں گیا تو ایک شخص ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہا تھا اور کافی لوگ اور بھی وہاں موجود تھے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص ریاکاری کر رہا ہے اس کے آنکھوں میں جو آنسو ہیں یہ تصنع اور بناوٹ کے ہیں وہ کہتے ہیں جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو 40 دن تک میری نمازوں کی لذت چھن گئی 40 دن مجھے نمازوں کا سرور نہ آیا کہ میں نے ایک مومن کے بارے میں بدگمانی کی ہے اللہ اللہ اکبر حضرت فزیل بن ایاس رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ سواری یا باندی کے اندر میں کوئی ایسی بات دیکھتا ہوں کہ وہ میری نافرمانی فرمانی کرتے ہیں تو پھر میں غور کرتا ہوں تو مجھ سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزدہ ہو گیا ہوتا ہے جس گناہ کی پاداش کے اندر مجھے یہ تکلیف پہنچتی ہے حضرت ابن سیرین کا قول بھی آپ نے سنا اور دیگر آئیمہ کے قول بھی آپ نے سنے ایک حضور فرماتے ہیں میں نے صرف ایک دن مشکوک لکمہ کھا لیا صرف ایک لکمہ میں نے کھایا اور وہ مشکوک تھا تو فرمایا میں روحانیت کے اعتبار سے 40 سال پیچھے چلا گیا میں اور آپ دیکھیں آج ہماری ہمارا رزق کس طرح ہے حضور فرمایا ایک بندہ دور سے سفر کر کے آتا ہے اور اللہ کے گھر کا اللہ کے سامنے کڑا ہو جاتا ہے یمد و یدیت اپنے دونوں ہاتھوں کو لمبا کر کے دعا مانگتا ہے اور کیا کہتا اے اللہ اے اللہ و مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و غذى بالحرام اس کا کھانا حرام کا اس کا پینہ حرام کا اس کا لباس حرام کا اس کو غذا حرام کی دی گئی حضور فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہو اگر لقمہ حرام کا ہو جائے تو دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی ہے تو جو گناہ ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں ایک قول ہے کہ صبح تو تم رزق جو شخص صبح کو سونے کا آتی ہے تو اس کے رزق کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے جو شخص صبح صبح اٹھتے ہیں اور پھر فوراً سوتے نہیں ہیں ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے تو انسان سے جو سستیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں انسان کی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں لیکن جب کبیرہ گنا انسان سے سرزد ہونے لگیں تو پھر اس کے, اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں اور انسان کو کتنا نقصان پہنچتا ہے اس عنوان کے ساتھ ایک ایک کبیرہ اور اس کے نقصان گنوائے جا سکتے ہیں جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے اس قوم میں ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جن کا علاج کوئی نہیں ہوتا جس طرح کے آج کل ایڈس ان ممالک کے اندر پوری کثرت کے ساتھ موجود ہے جہاں زنا عام ہے اسی طرح مختلف گنا جب کسی قوم کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر اس کے اثرات بھی پیدا ہوتے ہیں یہ ایک الگ عنوان ہے اور پھر گناہوں کی ایک لمبی فہرست اور پھر ان کے اثرات بد کی فہرست لیکن مطلق گناہوں کے سرزد ہونے سے انسان کو جو نقصان پہنچتے ہیں آج اس نشست میں مختصر گفتگو میں اس عنوان سے آپ کے سامنے رکھوں گا گناہ کے سرزد ہو جانے سے سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے کہ بندے کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اگر اللہ تعالی ناراض ہو گیا جو خالق ہے وہ ناراض ہو گیا تو بتائیے بندے کے پلے کیا رہا اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو زندگی کا چین لٹ جاتا ہے انسان جتنا مرضی اونچی ہواؤں میں اڑتا پھرے اس کے قلب کو تسکین نہیں ملتی تو جس کا رب ناراض ہو جائے چاہے وہ کائنات کے سارے حسن کو کشید کر لے اس کے دل کو تمانیت نہیں ملتی تمانیت تب ہی ملے گی جب رب راضی ہوگا تو گناہوں کے من جملہ اثرات میں سے یہ بنیادی اثر ہے کہ جو کوئی شخص گناہوں کا احتقاب کرتا ہے تو اس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے ناراضگی بھی اس کو جو ہے وہ اٹھانی پڑتی ہے اور رب کی ناراضگی اور رب سے دوری یہ اس کے لیے ایک ایسی مصیبت ہے جو اس کے اوپر آن پڑتی ہے اور جب رب ناراض ہو گیا تو پھر اس کے پلے کچھ نہ رہا اگر رب راضی ہے تو سب راضی ہے اگر رب راضی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہے پہلا نقصان جو کہ برائیوں اور بدیوں کے نتیجے کے اندر کسی شخص کو پہنچتا ہے دوسرا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو برزخ میں دنیا پر اور آخرت میں اس کو سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ چاہے تو اپنے کرم سے معاف فرمانے والا ہے لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ معاف کرے وہ چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے تو جب کوئی شخص گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے وہ معاف کرنے والا ہے لیکن اگر کوئی شخص ڈٹا رہتا ہے اور گناہوں پہ جمع رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ خانہ اس بات پہ قادر ہے کہ اس کو سزا دے وہ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے وہ سزا قبر میں بھی اور وہ سزا آخر میں بھی مختلف گناہوں کی مختلف نویت ہے علماء نے لکھا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے ان میں سے ایک گناہ ہے والدین کی نافرمانی فرمانی جو شخص والدین کا نافرمان فرمان ہو آپ اس شخص پہ نشان لگا لیں آخرت میں اس کو جو رسوائی ذلت پریشانی اٹھانی پڑے گی وہ تو ہوگی وہ شخص جو والدین کا نافرمان فرمان ہے وہ دنیا کے تصویر ضرور ضلیل و رسوا ہوگا یہ اس کے برے گناہ کا خمیازہ ہے جو اس کو دنیا پہ بھگتنا پڑتا ہے تو دنیا پر بھی قبر میں بھی حضور نے ارشاد فرمایا القبر غوزتن من ریاض جنہ اور حفرتن من حفاد نیران قبر جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے تو اس کو جو گناہ کرتا ہے تو اس کو قبر میں بھی سزا میں لیں اور پھر آخرت کی سزا اور جہنم کی سزائیں العیاز باللہ حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ۔ تو جبریل امین عرض کی حضور سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے باقی اس کا سارا بدن سلامت ہوگا صرف پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کی کیفیت کیا ہوگی مینا دماغو اتنی حدت اور اتنی گرمی اور اتنی حرارت ہوگی کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے اس شخص کے آزاد کی ہے جس کے پاؤں میں آگ کا جوتا ہے اور باقی جسم آگ سے بچا ہوا ہے اور جو سراسر آگ میں اور کے جس کو بعض چیزیں ہیں کہ ہم اس معاشرے کے اندر ان کو برائی نہیں سمجھتے میں نے کل بھی ارض کیا تھا کہ جو شخص اپنی نظر کی پاکیزگی کا سامانی نہیں کرتا اور غیر مہارم کو شہبت کی نظر سے دیکھتا ہے کل قیامت کے دن اس کی کو جہنم کی آگ سے بند دیا جائے گا اس بات پر بار بار سوچنے کی ضرورت ہے آج یہ ایپ اور یہ گناہ ہمارے معاشرے کے اندر سرائد کیے ہوئے ہیں اور ہم اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے ہیں تو جس کے پاؤں میں جہنم کی آگ سے بنا ہوا جوتا رکھا جائے گا اس کا تو دماغ پگھل جائے گا اور جس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی اس کی کیفیت کیا ہو تو دنیا کا خسران اور آخرت کا خسارا اور قبر کی سختیاں اس شخص کو پہنچیں گی جو شخص گناہوں کی زندگی گزارنے والا ہے گناہ کا ایک اور اثر یہ ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے حدیثیف میں آتا ہے کہ جب, جب کوئی شخص, شخص گنا کرتا ہے تو, تو اس کے دل, دل پر ایک سیاہ نکتا پڑتا ہے اگر وہ توبہ کر لے دل تو مٹ جاتا ہے اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر دوبارہ گنا کرتا ہے تو اس سیاہی کے ساتھ ایک اور سیاہی لگ جاتی پھر وہ گنا کرتا ہے تو پھر سیاہی پھیلتی رہتی حتیٰ کے ایک وقت آتا ہے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے اس کو نیکی اور بدی کی تمیز نہیں رہتی جو شخص پکا نمازی ہو کسی دن رات دیر سے کہیں سے آیا ہو اور سو جائے اور اس کی نماز قضا ہو جائے تو اس کو کتنا کلک ہوتا ہے کتنا دکھ ہوتا ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی اسی طرح کوئی گنا سرزد ہو جائے تو جو نیکوکار شخص, شخص ہے وہ سخت پریشان ہوتا ہے یہی وجہ سے یہ خدا سازد ہو گیا۔ لیکن اگر وہ نمازیں دی چھوڑنے کا عادی بن جائے تو پھر پانچوں وقت مسجد سے اذان کی صدایں بلند دی ہوتی دی رہتی ہیں اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ لمبی ٹانگ کے سو رہا ہوتا ہے۔ اس کو رمضان میں بھی نماز نصیب نہیں ہوتی ہے۔ وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے بدی پہ بدی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ انسانوں کا شکار کرتا ہے وہ عزتوں کو لوٹتا ہے۔ وہ لوگوں کے خون چوستا ہے۔ وہ ابذوں کو لٹیرا بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو گیا جب دل سیاہ ہو گیا تو کوئی اور دھبا لگا تو اس کو محسوس نہ ہوا تو یہ گناہ کی سزا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے سیاہ بھی ہو جاتا ہے اور سخت بھی ہو جاتا ہے دعا کرو اللہ دل کو سختی اور سیاہی سے محفوظ فرمائے دل دل ہی رہے تو اچھا ہے اور اگر دل پتھر بن جائے تو پھر کسی انسان کی جو ہے وہ اندر کی کیفیت کے لٹ جانے کی اور کیا مثال دی جا سکتی ہے گناہ کی من جملہ سزاؤں اور اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ توفیق کر دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق کو شخص کو نہیں دے بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شان ہو ان کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے جبکہ ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہوتے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس نیکی کرنے کے اسباب موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو نیکی کرنا میسر نہیں ہوتی اس لیے کہ انسان نیکی خود کیسے کر سکتا ہے اگر اللہ توفیق اطا نہ کرے تو جو شخص گناہوں کی زندگی گزارنے کا آدھی ہو جاتا ہے وہ نیکی کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اس سے حق سلب کر, کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی سزا ہے۔ کہ کسی شخص کو اچھائی کی جہاں مفت میں اچھائی ہاتھ میں آتی ہو۔ بعض دیکھیے بڑی آسان ہوتی ہے۔ حضور فرمایا لا تحتقرن من المعروف ولو ان تلقى اخا ق ب وجه تلق نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو اگرچہ تم اپنے مومن بھائی کو ہس کے ملتے ہو خندہ پیشانی سے ملتے ہو مخبرِ حضور نبی رحمت نے فرمایا اس نیکی کو بھی چھوٹا نہ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے بلکہ فرمایا جب دو مومن آپس میں مصافہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے قبل, قبل دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو یہ کون سا مشکل کام ہے کسی کو ہنس کے ملیں تو یہ کو مشکل کام ہے لیکن کچھ لوگوں کو اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے ان کے ماتھے پھر وقت تیوری ہوتی ہے ہر وقت غصے میں ہوتے ہیں جس طرح لڑکے باز لوگ اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں اور بعض لوگ ترغیب دے دیتے ہیں اور کوئی خیرات کرتا ہے ان کو بھی ثواب ہوتا ہے اور بعض لوگ جو ہیں وہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کو اس طرح کا مرض وہ گھر گیا تو بیوی نے کہا کہ آج بڑے پریشان ہو اللہ کی راہ میں کچھ دے ائے ہو اس نے کہا میں نے کچھ نہیں دیا تو کہا پھر اتنے پریشان کیوں اس نے کہا کسی کو دیتے ہوئے دیکھ آیا ہوں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ نیکی خریدنے اور نیکی کرنے کی توفیق ہی میسر نہیں آتی جبکہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل آسان ہوتی ہیں انسان کے لیے تو وہ ان مواقع پر بھی نیکی حاصل نہیں کر سکتے اور بندہ سوچتا ہے کہ یار اس کے ہاتھ میں یہ دولت آ گئی تھی یہ کر سکتا تھا لیکن اس کیوں نہیں کی؟ یہ گناہوں کی زندگی گزارنے اور گناہوں میں منہمک رہنے کی سزائی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق نہیں دیتا بعض صاحب وہ بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں لیکن نیکی کی توفیق نہیں ہوتی اور بعض جو ہے وہ انسان اس کے ظاہری اسباب نہیں بھی پاتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے اس کو دیتی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ جل شان ہو کسی سے توحفی کے حق سلب کر لے اچھائی سلب کرے یعنی اس کی کوئی قیمتی ہدایت سلب کر لے تو یہ بھی گناہ کی سزا کی ایک صورت ہے اللہ تعالیٰ دلہ شان ہو اس کی قیمتی متا کو اس سے واپس لے لے اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک شخص عیسائی ہو گیا مسلمانوں کو پریشانی ہوئی اچھا بلا متقی پرہیزگار نمازی شخص تھا عیسائی کیوں ہو گیا چند اول مل کے گئے اسے پوچھیں کہ اسلام کی کس چیز سے تو بازت ہوا ہے اور عیسائیت کی کس قدر سے متاثر ہوا ہے اور اس کو اسلام کا تفوق اور اسلام کی سربلندی اور اسلام کی سچائی کے دلائل لیں اور وہ واپس پلٹ کے جو ہے وہ کفر سے اسلام کی طرف آ جائے اس کی بستی میں اس کے گاؤں میں لوگ پہنچے اولوائے کرام نے کہا کہ تو اسلام سے بجزن ہو گیا اور کفر عیسائیت میں چلا گیا کون سی اسلام کی قدر تھی جس نے تجھے دور کیا اور عیسائیت کی کس قدر نے تجھے قریب کیا تو وہ کہنے لگا اصل ہوا اس طرح کہ ایک دن سردیوں کے موسم میں میں وضو کر کے نماز کی, کی تیاری میں بیٹھا تھا, بیٹھا تھا ادھر اکامت ہو گئی ادھر میرا وضو جاتا, جاتا رہا پہلے بڑی مشکل محسر سے وضو کیا تھا تو میں دوبارہ وضو کرنے کو شاپ سمجھا اور میں مسلح پہ کھڑا ہو گیا لیکن میں ڈرتا رہا کہ اللہ کے کہر کی کوئی بجلی میرے اوپر نازل نہ ہو جائے کہ میں مسلح رسول کی توہین کر رہا لیکن سلام پھر گیا میرے اوپر کوئی کہر وغب کی بجلی نازل نہیں ہوئی تو میں نے سلام پھیرا گھر آیا پھر میں نے سوچا کہ اسلام تو سچا دین ہی نہیں ہے اگر اسلام سچا دین ہوتا تو میرے اوپر کوئی کہہر نازل ہوتا تو میں نے اسلام چھوڑ دیا اور عیسائیت کو قبول کر دیا علماء کہنے لگے تو کہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی کہہر نازل نہیں ہوا اس سے بڑا کہر کیا ہو سکتا ہے اس نے اپنا دین چھین لیا تجھ سے تو کہتا ہے کہ مجھے ہوا کچھ نہیں اس نے اسلام ہی چھین لیا تجھ سے حق واپس لے لیا اور حق سلب کر لیا تو با صادق انسان سمجھتا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں نے ڈاکے ڈالے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں نے چوریاں کی ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں نے لوگوں کا خون نے چوڑا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں نے غریبوں پر ظلم کیا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں اسی طرح منتخب ہوتا ہوں میں اسی طرح جو ہے وہ عزت کا تاج پہنے ہوئے ہوں. لوگ مجھے سلام کرتے ہیں. عزت کی مسطح پر بٹھاتے ہیں معاشرے میں میری پہچان ہے میری شورت ہے میں ظلم اور جبر کرتا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا بعض وہ ڈھیل کو جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کو اللہ کی خوشنودی سمجھ لیتا ہے اور بعض قاتل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اس سے جو حق سلب کر دیتا ہے اچھائی کرنا اس سے جو ہے وہ سلب کر دیتا ہے وہ جس منصب عہدے پہ, پہ پہنچا وہ چاہتا تھا اور چاہتا تو وہ لوگوں کو عدل دے سکتا تھا لوگوں کو انصاف دے سکتا تھا معاشرے میں امن قائم کر سکتا تھا اچھائیوں کو فرور دے سکتا تھا لیکن وہاں پہنچ کر بھی اس کو اس کی توفیق نہ ہوئی اور وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہوں پہ گناہ کیے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میاں اس سے بڑی بد بدبختی کیا ہے کہ اللہ تجھے اچھائی کرنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا تو یہ گنا کا وباد ہے اور یہ گنا کی سزا ہے گنا کی میں جملہ سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ انسان کو زوف حافظہ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور علم چھل جاتا ہے حضرت امام شافعی علیہ رحمان آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام وقی بن جراح الکوفی کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میرا حافظہ کچھ کمزور ہے تو میرے لیے کوئی علاج تجویز کیجیے امام شافی بہت بڑے شاعر ہیں انہوں نے اس واقعہ کو اور اس بات کو جو ہے وہ ایک شعر میں بیان کیا فرماتے شکوتو اند وقیل سوہ حفظی میں امام وقی کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے سوئے حفظ کا آزہ ہے میں بھول جانے کا مزاج رکھتا ہوں تو حضرت امام وقی فرمانے لگے گناہ کرنے چھوڑ دو اللہ حافظہ مضبوط کر دے گا اب ظاہر ہے حضرت امام شافی چوریاں تو نہیں کیا کہتے تھے امام شافی ڈھاکے تو نہیں مارا کہتے تھے لیکن پھر بھی ان لوگوں سے خلاف اولا تو کام سرزد ہو جائے تو اس پر بھی ان کو پکڑ ہو جاتی ہے اس لیے حضرت امام وقی نے امام شافی سے کہا فَأَوْسَانِ بِتَرْكِ الْمَعَاسِ کہتے ہیں مجھے حضرت وقی نے بصیعت کی کہ گناہ چھوڑ دو اللہ تمہارے حافظے کو مضبوط کرتے ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے ہم ابھی طالب علم تھے۔ اور استادوں کے سامنے تلمس، ابھی تیر کیے ہی تھے کہ آپ نے ہمیں یہ شعر سنایا اور کثرت کے ساتھ ہمارے استاذ کرتے تھے کہ زیادہ رٹا لگانے سے محنت کرنے سے بھی فائدے ہوتے ہیں میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن علم کا دور بیٹو تمہیں تب ملے گا جب تمہیں تقوی کا دور نصیب ہوگا جو طالب علم جتنا نیک اور متقی ہوگا علم میں اتنا ہی اس کو دور نصیب ہوگا تو جو شخص گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے اس کو جو سزائیں ملتی ہیں ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کے ساتھ جو ہے وہ کوئی زیادتی کی اس کو گالی دی, یا کوئی ایسی بات دی تو فرمائے اس وقت تو مجھے کچھ نہ ہوا لیکن چالیس سال گزرنے کے بعد مجھے پورا پران یاد تھا سارا بھول گیا تو بظاہر انسان کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا لیکن یہ گناہ کا وبال ہے کہ انسان کے علم کا نور چھل جاتا ہے اور اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے گنا کے اثرات جو انسان کو پڑتے ہیں اس سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ عمر میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے اور رزق میں بھی بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے امام احمد بن حنبل نے اور ابن ماجہ نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح انسان جب گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو اس کی عمر کی برکت اٹھا لی جاتی ہے اور جب وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکتیں ڈال دیتا ہے گناہ کے اثرات بد میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ آدمی کا حیا اور آدمی کی غیرت ختم ہو جاتی اور یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے کسی شخص کا میں نے کل بھی روایت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضور تشریف لے جا رہے تھے کوئی شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں تبلیغ کر رہا تھا حضور میں دیکھ کر کے فرمایا داخو فل امین المان فرمایا چھوڑ دے اسے حیا تو ایمان کا حصہ ہے ایمان ہوگا تو حیا لازمی ہوگا یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ مومن ہو اور حیا داز ہو جب مومن ہوگا تو آنکھوں میں بھی حیا ہوگا دل میں بھی حیا ہوگا اور اگر مومن نہیں ہوگا تو آنکھوں کا حیا بھی لٹ جائے گا اور دل کا حیا بھی باقی نہ رہے گا تو گناہوں کی دل دل میں جب بندہ پھنستا ہے تو اس کو جو نقصان ہوتے ہیں وہ نقصان یہ ہیں کہ اس سے حیا کی دولت جو ہے وہ لٹ جاتی ہے آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ میرا حیا نہیں کرتی اس کو شرم نہیں رہی اس کی آنکھوں میں غیرت نہیں رہی شاید کسی نے تعویز ڈال دی ہے کسی نے تعویذ جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر یہ دولت نہیں رہی اولاد میرا کہا ہی نہیں مانتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو کے راستے پر ڈالو حضور نے فرمایا تھا سات سال کی اولاد ہو انگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ دکھاؤ دس سال کی وجہ نماز نہیں پڑھتی تو مار کے پڑھاؤ اللہ سال اپنی اولاد کو تین چیزیں ضرور سکھاؤ حکم نبی وہ حب اہل بیت و تلاوت <قرآن> ایک تو اپنے نبی کا پیار سکھاؤ اور ایک اہل بیت رسول کا پیار سکھاؤ اور تیسرا فرمایا قران کی تلاوت سکھا دو جب تم اپنی اولاد کو یہ نور دو اور وہ نیکی کے راستے پہ چلے گی کبھی شکایت نہیں ہو سکتی ماں باپ کو کہ میری اولاد میرا کہانی مانتی میں نے ایک شخص کو کہا جو اپنی اولاد کا رونا رو رہا تھا میں نے کہا تو رسول اللہ کا کہا مانا تھا کہ آج تیری اولاد تیرا کہاں مانے حضور نے کہا تھا سات سال کی ہو جائے تو انگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ دکھانا تو نے اپنی اولاد کو مسجد کا راستہ دکھایا تھا تو نے اپنی اولاد کو نیکی کی ترغیب دی تھی آج تو ماں باپ تھکاوٹ بنتے نیکی کے راستے کے اندر اگر کوئی بچہ دین کی راہ پر چلنے لگ جائے ماں باپ کہتا تو مسیحت ہی ہو گئے کوئی بچہ حضور کی سنت کو چہرے پہ سجانے لگ جائے وہ کہتا ابھی تیری عمر ہی نہیں داڑھی کی میں کہتا ہوں اگر عمر نہیں تھی تو گاڑی آئی نہیں تھی. آئی اسی وقت جب عمر ہوئی ہے تو یہ عجیب فلسفے بگارنے لگتے ہیں, ماں کہتے ہیں پتر ابھی میں شادی کرنی ہے تو یہ عجیب عجیب ہم خود روکتے ہیں اور پھر کچھ ہم محنت کرتے ہیں پھر, کچھ کھینچ کے لے جاتا ہے پھر وہی بچہ ماں باپ کے بھی کابو میں نہیں آتا اگر پہلے دن آپ نے اپنی اولاد کو حضور کی چوکھٹ پہ اور اپنے رب کی دہلی کھڑا کیا ہوتا تو اسی مصطفیٰ رحمت نے فرمایا ہے ریضا اللہ فی سخت اللہ, اللہ کی رضا والدین کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اولاد آپ کے سامنے اونچی آنکھ میں کر جاتی اگر تم نے رسول کریم کا حیا سکھایا ہوتا تو آج ہمارا مسئلہ یہ طویز تبوز کوئی نہیں ہے نہ کسی نے گول کے پلائے اور نہ ہی کسی نے کانٹے جو ہے ہماری دیواروں میں کھگوئے ہوئے ہیں بلکہ ہم نے خود ہی اپنا آپ برباد کیا ہے اور اپنی اولاد کو حق کی راہوں کا مسافر نہیں بنایا ہے تو جب کوئی شخص گناہ کی زندگی گزارتا ہے تو یہ سزا سے پہنچتی ہے کہ اس کی آنکھوں اور دل کا حیا جاتا ہے گناہ کے اثراتِ بد میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ جو گناہ کرنے والا ہے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی اللہ تعالی جانو نے مومن کو بصیرت کا نور عطا فرمایا ہے اور اس نور سے مومن دیکھتا ہے اور اسی طرح اس کے چہرے کی ایک چمک ہے چاہے اس کی رنگت سیاہی مائل کیوں نہ ہو لیکن جو نیکوکار کا چہرہ ہے وہ بھی پہچانا جاتا ہے اور بدکار کا چہرہ بھی پہچانا جاتا ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ آنکھوں کے اندر جو نیکوکار ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے اندر ایک کشش ہوتی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور جو بدکار ہوتا ہے اس کی آنکھیں بے رونت اور بے نور ہوتی ہیں جس طرح بصیرت کا نور اس کے پاس نہیں ہے اس طرح اس کی بے رونت بھی ہوتی ہیں تو برائی سے انسان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے نہیں تو دیکھ لو جو ظالم ہوگا جو, جابے ہوگا جو اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا ہوگا اس کا چہرہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہوگا اور جو سہری کے وقت اٹھ کے آنسو بہانے والا ہوگا آپ صبح دیکھیں گے اس کے چہرے پہ نور آپ کو نظر آئے گا اہل اللہ کے چہرے اللہ اکبر اور برے لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ صاف دکھائی جو جو دیتے ہو دقت نظر رکھتا ہو بالخصوص جس کو تقوی کا دور حاصل ہو وہ چہرے سے پہچان جاتا ہے اللہ اکبر چہرے سے لکھ کر بلکہ مومن کی شادی ہے فراستے دیکھتا ہے ایک تو عام روشنائی ہے لیکن مومن کو اللہ فراست کا نور دیتا ہے لیکن گناہ کرنے والے سے یہ وہ نور چھین لیا جاتا ہے ایک عیسائی نے یہ حدیث پڑی کہ مومن کی فراست قلبی بھی سے ڈرو وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے آلہ حضرت نے اس کو بلفوظات میں لکھا ہے اس نے زندار پہنی اوپر عبا پہنی اور اس سر کے اوپر امامہ باندھا اور مسلمانوں والی شکل بنائی اور اس دور کے بہت بڑے ولی کے پاس گیا وہاں مومن کی فراستے قلبی سے ڈراؤ اللہ کے دیئے ہوئے نور سے دیکھتا ہے حضرت بتائی اس کا مفہوم کیا ہے وہ بزرگ فرمانے لگے اس کی یہ تشریح ہے اس کی یہ تشریح ہے وہ عیسائی نصرانی دل ہی دل میں ہسنے لگا اگر حدیث سچی ہوتی یا یہ اللہ کا ولی ہوتا تو بتاتا نا میرے اندر کیا ہے تو پھر دوسرے کے پاس گیا اس نے بھی کوئی تشریح بیان کی تیسرے کے پاس گیا اس, اس نے بھی کوئی تشریح بیان کی وہ نذر اولیاء کے پاس گیا۔ سب نے یہی تشریح بیان کی۔ کوئی ادھر کی ادھر کوئی اس کی کوئی تشریح کوئی فنی اس کی تشریح بیان کی۔ حضرت جنید بغدادی کا دربار لگا ہوا تھا۔ جا کے بیٹھ گیا۔ واسط ہوا فرمایا کسی نے کوئی پوچھنا ہو تو آگے آ جائے۔ اسی نے پوچھنا تھا قریب ہو گیا۔ کہنے لگا حضرت اتاکو فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ مومن کی فراستے قلبی سے ڈر وہ اللہ کے دیئے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب حضرت جناد بغدادی نے غور سے دیکھا اور مسکرا کے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ نصرانیت چھوڑ دے زنار توڑ دے اور محمد علی کا کلمہ پڑ لے یہ ہے اس کا مطلب کہنے لگا حضرت ایک میرا سوال گے کہ آپ سے قبل میں انہتر لوگوں کے پاس گیا ہوں انہوں نے نہیں بتایا تو کیا وہ ولی نہیں تھے یا کوئی اور وجہ تھی فرمایا وہ ولی تھے تو کہا پھر انہوں نے کیوں نہیں دیکھا فراست کا ان کے پاس نہیں تھا کہا تھا تو کہا پھر انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہا وہ جانتے تھے کہ اس کا ایمان جنید بغدادی کے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے اگر وہ بتا دیتے تو جاتے، وہ آگے آگے بیچتے جا رہے تھے کہ اس کا ایمان تو حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے تو اللہ نے مومن کو یہ شاندی ہوئی ہے یہ نظر ہے مومن کی پہچان لیتے تھے میں کل عرض کیا تھا کہ حضرت امام اعظم وزو کے پانی سے پہچان لیتے تھے کہ یہ چوہل خور کے وضو کا پانی ہے یا غیبت کرنے والے کے وزو کا پانی ہے اللہ نے ان کو یہ صلاحیت اور طاقت اتاق فرمائی ہے یہ مومن کی شان ہے ہم گناہوں کی پھنس کر کے جو ہے وہ اپنی اس شان کو کھو دیتے ہیں اور اپنی اس سے محروم ہو جاتے ہیں تو چہرہ, چہرے کی ظلمت بتا دیتی ہے کہ یہ شخص نیکوکار نہیں ہے بلکہ یہ بدکار ہے اور اس کے اوپر انجانے خوف مسلط ہو جاتے ہیں جو نیکوکار ہوتا ہے اس کی زندگی ایک تمانیت کی زندگی ہوتی ہے اور جو, جو بدکار بات ہوتا ہے وہ ویسے ڈرتا رہتا ہے وہ مولانا کفایت اللہ کافی کو پھانسی گھاٹ میں لے جایا گیا تو جس انگریز نے مولانا پھانسی دی ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں اس کا بیان سنیے وہ کہتا ہے میں نے ایسا جنونی شخص زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ جب مولانا کفایت اللہ کافی کو ہم پکڑ کے پھانسی دینے کے لیے پھانسی گھاٹ کی طرف لے جا رہے تھے تو جو۔ گاٹ قریب آتا جا رہا تھا مولانا کے چہرے کی سختیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی جس سے کوئی مختلف ہوتی ہے جب اندر گند ہو تو پھر انسان کا چہرہ مسترب ہوتا ہے انسان فضد ہو جاتا ہے اور انسان کا چہرہ عدم اطمینان کا شکار ہوتا ہے اس لیے انسان کے چہرے کی وہ چھن جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے اور یہ گناہ کی جو ہے وہ بدبختی ہے اچھا گناہ کی ایک اور بدبختی بھی ملاحظہ کیجئے اور گناہ کا ایک اور اثر بھی دیکھئے جس طرح نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے پیسے سے پیسہ کمایا جاتا ہے اسی طرح بدی بدی کو جنم دیتی ہے ایک شخص ایک برا کام کرتا ہے تو پھر اس کو پھر کئی برے کام کرنے پڑتا ہے جس طرح کہ وہ کہاوت مشہور ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور انسان جو ہے وہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے تو ایک ازرے گنا بد طرز گنا والی بات ہے تو بدی بدی کو جنم دیتی ہے جب ایک شخص گنا کرتا ہے تو پھر کئی گنا کرتا ہے جب شراب پیے گا تو پھر شراب کے گنا سے زنا بھی جنم لے گا جوا بھی جنم لے گا بد نظری بھی جنم لے گی ڈاکے اور چوریاں بھی جنم لیں گے ایک گنا کی وجہ سے کئی گنا جنم لیں گے تو یہ گناہ کی نحوست ہے بعض بندہ کہتا ہے کہ چلو میرے میں صرف یہ غلطی ہے لیکن وہ ایک غلطی انسان کو کئی گنا جاتی ہے اور پھر انسان کا پورا ضمیر گناہوں کے گن سے جو ہے وہ میلا کچلا ہو جاتا ہے یہ گناہ کی ایک سزا ہے اور گناہ کا ایک اثر بد ہے اللہ اکبر گنا کا ایک اثر, اثر یہ ہے کہ اس سے بہو و میں, بر میں فساد پیدا, پیدا ہو جاتا ہے یہ ظاہری حالات ہے جس معاشرے میں گناہ ہوگا اس معاشرے میں تمانیت نہیں ہوگی فساد اور شرح ہوگی جس محلے میں چور ہوں گے جس محلے, محلے میں ڈاکو ہوں گے جس محلے میں, جس محلے میں کوئی شرابی رہتے ہوں گے آپ دیکھیں کہ اس محلے میں چین نہیں ہوگا اس محلے میں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی تو یہ یعنی سزائے بد ہے گناہ کی کہ معاشرے کا امن تمانیت اور چین لٹ جاتا ہے دل اور بدن کمزور ہو جاتے ہیں اللہ کی ناراضگی مول لینا پڑتی ہے اور انسان کے پلے کچھ نہیں رہتا بات لمبی ہو رہی ہے اول ما فرماتے ہیں کہ جو گناہوں کی جڑ ہیں وہ تین گنا ہیں اگر انسان ان تین گناہوں سے بچ جائے تو پھر انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے جب گناہوں سے بچ جائے گا تو اس کے جو اثرات بد ہیں ان سے بھی محفوظ ہو جائے گا فرماتے ہیں تین گنا جو گناہوں کی جڑ ہیں وہ کون ہیں ایک تکبر دوسرا حسد اور تیسری حص یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے اور سب سے پہلا گنا جو روئے زمین پہ ہوا ہے کائنات میں ہوا ہے وہ تکبر ہوا ہے شیطان نے کہا تھا آنا خیر مند. مالک میں تیرے شاہکار سے بہتر ہوں بہتر اور دلیل بھی دینے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا آگ بلایا بلایا اور اسے بنایا مٹی سے لہذا آگ مٹی سے بہتر ہے آگ افضل ہے مٹی مفزول ہے مفزول کے آگے افضل کیوں چکے اس لیے میں بہتر ہوں میں سجدہ نہیں کروں گا تو اللہ تعالی نے کوئی اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا اللہ چاہتا تو دلائل کے ہم لگ جاتے لیکن اللہ نے اس سے کوئی بات کرنے گوارا نہیں کی کہا نکل جا میرے دربار سے, مٹی بلایا سے بلایا یہاں تکبر کرنے والے کی گنجائش نہیں ہے بلکہ فرمایا الدائی لوگوں کبریائی میری چادر ہے اور جو میری چادر مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا اور کل قیامت کے دن جس کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا حضور فرماتے ہیں وہ جنت کی بو بھی نہیں پا سکتا جنت میں جا ہی نہیں سکتا توازو کا درس دیا گیا من توازا للہ بار اللہ جس نے توازو کی اللہ اس کو سر گلند کر دیا جس شاک پہ پھل ہوتا ہے وہ اکڑی ہوئی نہیں ہوتی وہ چکی ہوئی ہوتی ہے اکڑتا وہی ہے جس پہ پھل کوئی نہیں ہوتا ہے اس لیے تکبر یہ بہترین خصلت ہے کہ شریعت میں اس کو انتہائی ناپسند کیا گیا ہے حضور نے اشارت فرمایا جس نے اپنی شنوار کو اپنے تہبند کو جو ہے وہ اپنے آزار کو, جو ہے وہ ٹخلوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے لٹکایا کل قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا تو اس لیے تکبر سے بچنے کی تاکید کی یہ پہلا گنا ہے اور کائنات کے اندر جب گناہوں کا آغاز ہوا تو پہلا گنا جو ہے وہ تکبر ہوا ہے دوسرا گنا حسد ہوا ہے حسد کیا ہے کہ کسی کی نعمت کا زوال چاہنا ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی شخص کو دیکھ کر کے اس کی عزت شہرت مرتبہ دیکھ کر کے دل میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے لیکن اتنی دیر تک حسد نہیں بنتا جب تک اس کو زبان نہ لائے یا اپنے عمل میں نہ لائے یعنی اس کی تحقیر کرنے کے لیے کوئی عمل کرے اس کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی عمل کرے یا اپنی زبان سے اس کی برائی کرے جتنی دیر تک یہ نہیں کرتا اتنی دیر تک جو ہے وہ حسد نہیں بنتا لیکن اس کیفیت سے بھی آدمی کو نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے کیوں اس لیے کہ وہ کیفیت پھر انسان کو یہاں تک لے آئے گی اور وہ حسد میں مبتلا ہو جائے گا اور حسد جو ہوتا ہے اس کی نیکیاں محسود کے نام عمال میں لکھ دی جاتی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کم والس فرمایا کہ حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی ہوئی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے شیف فرماتے ہیں حاصل مار ہی جا تیرا علاج مرنے کے سوا کچھ اور نہیں ہے تو حسب کی بیماری آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے اللہ کسی کو دولت دے دے, کسی کو عزت دے دے کسی کو شہرت دے دے. طبقات میں وہ سیاسی لوگ ہوں, وہ کاروباری لوگ ہوں وہ شریکہ برادری کے نام سے ہم نے ایک ایک نیا سلسلہ گھڑا ہوا ہے حالانکہ شریک کا مانا کیا ہے شرکت کرنے والا دکھ درد میں سانجی اور مصیبت اور تکلیف میں ساتھی جائیداد میں وہ شرکت کرنے والا ہوتا ہے بلکہ اگر کسی سے کوئی قتل خطا ہو جائے اور اس اس اس کی کی دینا ہو یہ یہ کے سانج وہ اگر نہیں دے سکتا دیت تو یہ کٹھی کر کے رقم تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ جو اس کی طرف سے اپنے بھائی کو چھڑائیں اس کی دیت دے تو یہ شریکہ جو برادری ہے یہ تو حسین ایک رشتہ ہے لیکن ہم نے شریک بانا دشمن سمجھ لیا شریک تو شرکت والے کو کہتے ہیں جو شرکت کرتا ہے, دکھ درد کا ساجی ہے۔ لیکن ہماری شریکہ برادری کیا ہے کہ بیٹے کی شادی بھی ہو تو شریک تاعت میں رہتے ہیں کہ کوئی کمی پیشی آئے اور ہم ڈنڈورا پیٹے اگر ایک لکما بھی کھانے کا کام ہو جائے تو ہم جو ہے وہ اس پر شور کریں اور اس کی تجلیل کریں یہ عجیب رنگ ہے عجیب ڈھنگ ہے حسد کی آگ جو ہے وہ گلی گلی اس وقت جل رہی ہے بلکہ معاف کیجئے گا کہ یہ آگ اور اس آگ کی اور اس کی لپیٹ میں جو ہے وہ علماء بھی آگئے ہیں اور وہ بھی حسد کی آگ میں ایک دوسرے سے جل رہے ہیں بلکہ خواجہ بیس درد نے کہا تھا کہ یہ جو بہتر فرقے بنے ہیں یہ بھی حسد کی وجہ سے بنے ہیں وہ کہتے ہیں ہفتاد دو دو فریق حسد کے عدد سے ہیں اپنا یہ طریق کے باہر عدد سے ہیں یعنی حسد کے اگر حروف نکالیں جس طرح بسم اللہ کے روف نکالتے ہیں تو سات بنتے ہیں اگر حسد کے عدد نکالیں تو بہتر بنتے ہیں تو خواجہ دو فریق حسد کے عدد سے ہیں اپنا یہ طریق کے باہر عدد سے ہیں اپنے آپ کو اس عدد سے باہر رکھنا کہیں حسد کی آگ میں نہ جلنا تمہاری نیکیاں بھی جلیں گی من بھی پاک نہیں رہے گا اور محسود کا بگاڑ بھی کچھ نہیں سکو گے حسد کرنے کے باوجود اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکو گے اگر اس کو اللہ نے شہرت دی ہے تم چھین نہیں سکتے عزت دی ہے تم چھین نہیں سکتے کیونکہ عز و منتشا و تو ذل و منتشا عزت بھی اللہ دیتا ہے ذلت بھی اللہ دیتا ہے جس کو اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے اسی طرح جس کو جو دیا ہے اللہ نے دیا ہوا ہے اس لیے حسد کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا ہے اور یہ ایسی آگ ہے جو بے اندر سلگتی رہتی ہے اور کسی صورت میں بجھتی نہیں ہر آن بڑھتی چلی جاتی ہے تو اسی طرح تما کا ایک مرض ہے اور وہ حضور نے فرمایا اگر انسان کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے جس میں سونا ہی سونا ہو تو وہ ہرس کرے گا کہ کاش میرے لیے ایک اور ہوتی یعنی انسان کا ہرس ایسا ہے کہ کبھی بھی جو ہے یہ پورا ہی نہیں ہوتا جو کروڑ پتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم ارب پتی کیوں نہیں اور جو ارب پتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم کڑب پتی کیوں نہیں میں کہتا ہوں میاں ان کو بھی تو دیکھو جو نان شبینہ کو بھی ترستے ہیں ان ضرور حضور فرمایا کہ اپنے نیچے دیکھو اوپر نہ دیکھو اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھو اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھو ہم نے الٹ کام بنایا ہو دنیا کے معاملے میں دیکھ لے فلاں عرب پتی ہے میں تو ابھی بہت پیچھے اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کہیں یار آپ نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں جی فلاں آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ کے یہ برے کام کرتا ہے ہم اس سے تو چنگے ہیں اس سے تو اچھے ہیں میاں جب دین کا معاملہ ہو تو اس وقت دیکھیں ہم پانچ پڑھتے ہیں فلاں تحجد بھی پڑھتا ہے تو وہ ہم سے آگے ہم اس سے آگے جانے کوشش کریں اس میں فستہ بے کل خیرات ایک دوسرے زاگے بڑھنے کوشش کرے اور جب دنیا کا معاملہ آئے تو ہم کہیں اللہ نے ہمیں کروروں دیئے ہوئے ہیں لاکھوں دیئے ہوئے وہ بھی تو ہیں جن کا بیچاروں کا اپنا مکان بھی نہیں ہے وہ بھی تو ہیں جو نان شبینہ کو ترستے ہیں ہمارے بچے تو ہر روز عید مناتے ہیں تو وہ بھی تو لوگوں کے بچے ہیں ان کے سینے میں تو دھڑکتا ہوا دل ہے جو عید کے دن بھی آلو چھولے بیچنے پر مجبور ہوت جو بسوں کے اندر پانی عید کے دن بھی بیچ رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو کسی ماں کے بیٹے ہیں جو عید کے دن غبارے بیچ رہے ہوتے ہیں کبھی ہم نے دیکھا اس بات پہ غور کیا اگر اس طرح سوچنے کی عادت بن جائے تو پھر ہماری حلست ہو جائے حضرت رومی مرشد اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہاں فرماتے ہیں کوزائے چشمہ حدیثا پر نشد تا سقف کا نے نشد پر دور بشد حدیث کا پیٹ تو بھر جاتا ہے آنکھ نہیں بڑتی. اور فرمایا کہ آنکھ کو دو چیزیں بھریں گی قبر کی مٹی اور یا پھر صبر کا پانی تو اگر کسی کے پاس کنا تو صبر نہیں ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ قبر کی مٹی ابھی نہیں ملی اس کو تو اس کی آنکھیں نہیں بھر سکتی ہیں آپ ہی کھلی ہیں اور انسان ہرس کی آگ میں بھی جلتا رہتا ہے علماء کہتے ہیں یہ بنیادی تین گنا ہیں حسد ہوگا حسد کے نتیجے کے اندر قتل و غارت ہوگی کابیل نے جو ہے وہ قتل کیا حابیل کو حسد کی بنیاد پر حسد ہوگا تو دوسرے کو نقصان پہنچانے کا چکر ہوگا اس طرح ہرس ہوگی تو لوٹ مار ہوگی ہرس ہوگی تو غریب کا خون چوڑیں گے ہرس ہوگی کسی کا حق غصب کریں گے ہرس ہوگی تو پھر بہت سارے نقصانات ہوں گے یتیم کا مال کھائیں گے ہرس کی وجہ سے کسی صاحب حق کو حق نہ دیں گے ہرس کی وجہ سے اس طرح تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ انسانوں کو آپ حقیق سمجھتے پھریں گے اور انسانوں کی تجلیل کریں گے تو اولاما کہتے ہیں کہ بنیادی یہ تین گنا ہے حسد ہرس اور تکبر اگر اپنے دامن کو ان تین گناہوں سے بچا لیا جائے اور محفوظ کر لیں تو اللہ تعالی اس کی برکت سے باقی گناہوں سے بھی بندے کو نجات عطا فرما دیتا ہے تو آئیے آج کس بابرکت محفل میں یہ ایک سادہ سا چھوٹا سا نسخہ ہے جو ہم لے جائیں کہ ان تین امراض سے اگر سے بچنا بڑا مشکل ہے لیکن اس کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہے کہیں اپنا اپ لوٹانا بیٹھے اور اپنی زندگی برباد نہ کر بیٹھے زندگی, زندگی کے کی اندر ماں قبل کے سارے گناہوں سے معافی مانگ لے اور رب کی رضا آب اپنی مقصود, مقصود زندگی سمجھ, سمجھ لے اللہ تعالیٰ جل جل جل ہو ہمیں ان تین امراض سے اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ کباعد سات سو کی تعداد میں ہیں یا اس سے زیادہ اور سغائر لا تعداد ہیں اللہ کرم فرمائے ہمیں کبیرہ اور سگیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کبیرہ بھی, بل بھی بل ہم سے گناہ نہ ہو اور اللہ کرم کرے تو ہم سے سگیرہ گنا نہ اللہ اکبر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر تک کسی بندے کو اللہ کا حقیقی قرب نہیں ملتا جب تک 40 سال یوں نہ گزر جائیں کہ اس کے بائیں سمت بیٹھا ہوا جو فرشتہ ہے اس کو ایک گناہ لکھنے کا موقع بھی نہ یہ یزت مجدد الفیسانی علیہ الرحمہ کا قول ہے وہ 40 سال تک فارغ بیٹھا رہے تو کہا جب تک یہ کیفیت نہیں نصیب ہو جاتی تو حقیقی قرب نہیں ملتا گناہ سرزد ہو بھی جائیں بڑے گناہ اگر نہیں کریں گے تو چھوٹے یوں ہی معاف ہو جائیں گے اگر بڑے بھی ہو گئے اس کی رحمتوں کے دروازے وہ معاف کرنے والا ہے آئیے میں اور آپ اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور حاصل کریں آج ہم حال میں داخل ہو رہے تھے تو ایک طرف تو شہری کی برکتیں تھیں اور دوسری طرف اللہ کی رحمتوں کی برکھا بھی برس رہی تھی تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ امید اور عرض کی کہ مالک آج جو کو دلوں میں اتار دے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حساب دے وآخر دعوانا آخر الحمدللہ